دیتے تک ایک امتحان کا زمانہ ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کا امتحان ہوتا ہے جوانی میں مر جائے تو بھی ماں باپ کا امتحان ہوتا ہے اللہ نے خالہ کل موت اور حیات لیا اس کی یہاں ہر خوشی امتحان ہے اس کا ہر دکھ یہاں کا ایک امتحان ہے پیپرز ہیں یہ سارے اور باقاعدہ اسے مارکس ملتے ہیں خوشی کے موقع پر اس کا رویہ اس کا بہیویئر اس کا ایٹیوڈ دیکھ کر اور رننگ کے موقع پر دکھ کے موقع پر یہ پرچے ہیں یہاں کی غربت بھی ایک امتحان ہے ایک پرچہ ہے یہاں کی عمارت بھی ایک امتحان ہے فرمایا انما فتنہ, یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد بھی کسوٹی ہیں یہ فتنا نہیں یہ ہماری اردو میں جسے کتنا کہتے ہیں یہ فتنہ اس سے مراد کسوٹی ہے ان کے بارے میں تمہارا رویہ انہیں اللہ کا مال سمجھتے ہو یا اپنا سمجھتے ہو پھر یہ امتحان مختلف رکاوٹوں پر مبنی ہے مختلف آئیڈلس ہیں بول گرمیاں ہیں میں نے مثال دی تھی آپ کے مطبئی دنوں میں کہ ایک دور کی رکاوٹوں والی دوڑ جسے کہتے ہیں اور دوڑنے والوں کو ان رکاوٹوں کو پار کرنا ہوتا ہے ان کے اوپر سے جا کر وہ جو فنیشنگ لائن ہے اس تک پہنچتا ہے وہ دو نمبر ملتے ہیں رولس اینڈ ریگولشن یہ اگر کوئی آدمی ان رکاوٹوں کے کتنی ہوتی ہیں وہ دو چار میٹر کی ہوتی ہیں اگر وہ ادھر سے ہو جائے اور ادھر سے ہو کے چلا جائے پینش لائن تک پہنچ جائے کامیاب کرار دینے کو سکے پہلے پہنچ گئے وہ رولس اینڈ ریگولشن تھے کہ ان رکاوٹوں کو پار کر کے آؤ اس نے وہ توڑ دیے پہلے پہنچتے ہوئے بھی وہ کامیاب کرار نہیں دیا جائے راسرما دیر ناسک دستہ کے مینمسا ول بنی ول تناسن ترا کے مینجاد ول سب ول خیل مسلم ول انعام اولاد کو یہ امتحان ہے اولاد ان کی دشمنی میں سے اللہ دوستی کماؤ امتحان ہے بچہ ہے میں نے مثال دی تھی کہ تمہاری بیٹی ہو وہ خاتمہ بن جمحد ہو ہاتھ پہ گٹھے پر چکے ہوں چکی چلاتے چلاتے بدن پہ پانی کی مشق بھرنے کا نشان پر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ کہیں کہ تین دن سے فاطمہ کے منہ میں کھانے والی کوئی چیز کے نہیں پہنچی اور مسجد نبی کا سین مال و سے بھرا ہوا ہے امتحان ہے یا نہیں دیا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیا یہ پرچہ حضور رول یا سارے پرچے ہلکی ہیں بیٹیاں تھیں دین کے نام پر بلیک میل کیا گیا بیٹیوں کے ساتھ تلاق دے گئے گلاب نے کہا تو طلاق دے دوں گا تیری بیٹیوں کو طلاق ایک دھبا سمجھی جاتی نہیں بلیک میل ہوئے وہ بھی طلاق دونوں کو تو پرچا دیا نہیں دیا کیا گزری دی؟ کیونکہ ہمیں جب منہ پر اس نے طلاق نہیں دی منہ پر چھوٹا دیا اس نے اسلط میں جب موایا تھا لاک نے کتے ویسے کسی کتے کے اوپر مسلط کر سارے پرچے دیے نا اگر کوئی آدمی کہے کہ گھر برستی میں بیوی دی ہوگی تو اولاد بھی کوئی نہیں ہوگی میں تو پھر کیوں مول ہوں میں مسجد میں بیٹھ کر ڈالا کرتا ہوں یہ جنگل میں چلا جاتا ہوں اگر بچہ کمرہ امتحان سے یہ کہہ کر اٹھ جائے کہ میں کوئی پرچے نہیں دوں گا تو پھر کہاں سے ہوں گا جا کے کرکٹ کھیلتا رہے یا پینسل جو انگلی پہ کھڑی کرنے کی جو ہے وہ ٹکس سیکھتا رہے پاس ہو جائے گا وہ جو صحابی جنہوں نے کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں نے کیا کہا تھا کہ تم بڑے متقی ہو پر مائبل اب میلا تم بستا تم مین اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں لیکن میں نے بھی شادی ایک نہیں کتنی شادیاں کی ہیں نکاح سننا تھی سمندر سننا تھی فلائی سمجھ میں تو یہ رکاوٹیں جو ہیں تم لانا آدھاؤ تم وا بناؤ تم و خوان و اشیرت تم و میں سات لو تم اللہ وال رسول ہی آگے ہم نے انہیں پار کر کے گھجتا ہو یہ کمپلسری ہے تمہیں ان کو اوپر رول کرنا ہے ان کے اوپر سے گزر کر آنا ہے یہ ساتھ لے کر آنی ہے ان کے بارے میں تمہارا رویہ اس پہ پر تمہیں پرچے اس پہ پر نقیز تمہارے دونوں ملیں گے تم پڑوسی کے ساتھ کیسے تھے تم کسی دکھی کو دیکھ کر تمہارا رد عمل کیا ہوا تم اس کی مدد کو آگے بڑھے نہیں بڑھے جب اللہ اور اس کے دین اور تمہارے ماں باپ کا کے مطالبات کا کلش ہوا تو تم نے کس کو پرایورٹی دی تھی کس کی طرف کھڑے ہوئے تھے اس کو دیکھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سارے کچے دیے ہیں ابھی حضور تو ڈسکاؤنٹ نہیں ہوئی یا تو یہ کہ پہل گئی لگ آئی تھی ایک خلاب اس اللہ جی خلق کچھ دن سے لے کر بعد میں حضور سوائے ایک کے کہیں جا کے الگ تھلا ہو بیٹھے ہوں کے معاملے میں حضور کا ایک مہینے کے के लिए ہونا لیکن وہ بھی رواج سے باقی جتنے بھی کام اسٹیٹ کے تھے وہ چل رہے تھے لشکر کشید ہو رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن وہ صرف رواج سے حضر کا ایک طرف ہونا تھا تو یہ ساری رکاوٹیں جن میں میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ میں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے ایک اور کھیل سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جنگلی کا گھوڑا جنگلی گدہ ہے گھوڑا ہے اسی قسم کا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں ان کو جو زیادہ دیر اس پر بیٹھ جائے گا اسے وہ زیادہ جیتا یا کرار دے دیتے ہیں اس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے وہ کسی کو تو ایک منٹ کے اندر اندر گرا دیتا ہے کسی کو تیس سیکنڈ میں نہیں وہ گزارنے دیتا کیونکہ وہ, وہ جنگلی ہوتا ہے انسانی جسم سے اس کا جسم مت نہیں ہوا ہوتا بھی تو وہ پتا پتا نہیں کیا اسے سمجھتا کہ میرے اوپر بلکہ بڑا بیٹھ گئی ہے تو وہ سلتا ہے کودتا ہے مجھے وہ گھوڑا دیا گیا ہے سب جو پہلے اسی کو قابو کرنے کا معاملہ ہے جو وہ بڑا گڑبڑ ہے اس کے لیے مٹی سے پہلا ہوا مٹی کی طرف رکھ دیا اس کا اس کے تقاضے یہ ہیں میرے تقاضے کچھ اور اب اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے وہ ان میں مسئلہ کا حق کرنا لیکن جا طریقے پھر اس کے مضبوطات ہیں جنہیں شیطان استعمال کرتا ہے مجھے رستے سے ہٹانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ میں خود میرا نقش نقش میں ہم کم ترس پہ رہی سے لیکن وہ رہا ہوں رہی کچھ لوگوں کو زیادہ لوگوں پر فوکیت حاصل ہو جاتی ہے ڈسپرس ہوتی ہے ان کے اپروش ہوتی ہے ہم تک وہ ان پر دعوت خدائی کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ میرا نفس پہلا علاج جسے قرار دیا اللہ نے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا وہ انسان کا نقش ہے پرانے حکیم میں اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کو الہ کہا گیا ہے کہ مجھے بوڑھ کے الہ بنا لیا انہوں نے تو وہ سانی نفس کو کہا ہے آفر آئی تمتخا کا علاح یو تھا واہ دو آئے تھے پرانے حکیم میں آئی اس نفس پر جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے جو میں چاہوں گا جو میری مرضی اس پہ جلتا ہے تو سب سے پہلے لا جب کہا جاتا کہ لا الہ تو یہ جو الاح ہے اس کی لسی بہت ضروری ہے سب سے پہلا قبضہ گروپ آپ کہتے ہیں قبضہ گروپ اس زمین کو قبضہ گروپ سے چھڑا کر اللہ کے قبضے میں دینا اللہ کے دین کے اندر لے آنا اس میں سب سے پہلے قبضہ تو اپنے اوپر سے کھلانا ہے یہ جنگ وہی جیت سکتا ہے جو خود آزاد ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات اس میں سے جتنی بھی عبادات ہیں وہ اصل ہیں اسی لیے ہیں اس جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں اس جنگ میں ہمارے دل مقابل ایک تجربہ کار دشمن ہے جس کی سروسز بھی ہم سے زیادہ پرانی ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہے جس کے ایکسپیرئنس بھی جس کا زیادہ ہے اور اس چیز کا مشاہدہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کروا دیا تھا وہ بھی وہاں تجربہ کروایا گیا تھا کہ آگے حصہ جا جارا یہ سارا کچھ کھاؤ اور اس کے نزدیک مت جاؤ ڈوز اینڈ ڈونٹس وہاں بتا دیے گئے اور ایک تجربہ ہلکا تھا کروا دیا گیا کہ یہ شیطان تمہیں کس طرح گرگل گا ایسا نہیں کہ برف کھانے سے کوئی وہاں کی اٹسالی پڑ جاتی کوئی ریہو کی کمی ہو جاتی اللہ پھر یہ بتانا چاہتا تھا ایک تجربہ ایکسپیرمنٹ تھا کہ دنیا میں جا کر جب تمہیں علامت اور گواہی علام ملیں گے تو وہاں تمہیں کون پھسلائے گا اور کس طرح پسلائے گا اور پھر پھسلنے کے بعد پھر تم ری اسٹیٹ کیسے ہوتے اس خلافت کے مقام پر یہ پھسلنا اور گرنا اور پھر شیطان کی طرح گرے ہی نہیں لینا گرا تو بہت دکھا میں بلکہ استغفار کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ پھر چل شردا نا ون سوشا نا ولن تک سے لڑا کر ہم نا لڑکوں سے تجربے کار دشمن ہیں ہمارے جتنے بھی چینل ہیں اس گھوڑے کے آپ دیکھیں آدمی جا رہے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی اپنے رستے سے بھٹک جائے اس کی منزل کھوتی ہو جائے اس کا وقت ضائع ہو جائے تو وہ کیا کرے گا کس کو اٹریکٹ کرے گا اس کے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کو چارہ دکھائے گا کوئی اس کی مربوط چیز دکھائے گا وہ گھوڑا اس طرح متوجہ ہوگا اس کی منظر کھوتی ہو جائے گی اگر تو لگام اس کے ہاتھ میں ہے کنچی ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں وہ لگام چیک کروائی اپنی مرضی پہ بھی خلاف بلا سکتے ہو کہ نہیں تو شیطان اس سراتے مستقیم کے دائیں دائیں کھڑا ہے دونوں طرف اس کو وہ کھینچتا ہے چارہ دکھاتا ہے اس نفس کو اس کو میں انگیج کر لوں اس کی سوار کی منزل پھوٹی ہو جائے دائیں طرف انگیج غلوم کی شکل میں کرتا ہے مستقیم نے دائیں طرف وہ اسی کے نام پر اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے باس نے کہا ہو کہ یہ کام کرنا ہے کوئی اوسے آ کے گئے تو باس نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کر دینا کرسی بھی صاف کر دینا سلاح بھی کر دینا اسی کے نام پر اسے اہم کام سے غافل کر دینا چھوٹے چھوٹے کاموں میں بزی کروا لینا یہ ہے سراط مستقیم سے دائیں طرف مڑ جانا اسے پر اسرار یا پر اسراریت یا ایکسٹرا آرڈینری یا سپرسٹیشنل قسم کی چیزیں انسان کے اس بدن کو بڑی بھاتی ہے جب پتہ چلتا ہے فلاں آدمی ہے وہ پھونک مارتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے پانی میں مٹی ڈالتا ہے تو خوش کی باہر نکل آتی ہے آنکھیں بند کرتا ہے تو فلاں جگہ کی باتیں سن لیتا ہے تو آدمی فورن اٹریکٹ کرتا ہے میں بھی جاتی اسی کو اب اللہ نے یہ تو دیا نہیں ہے کوشچن پیپ یہ تو ہے ہی نہیں کہ احمد کے جنوب سے یہ پوچھے گا کہ مٹی پانی میں ڈال کے خشک نکال سکتے تھے یا نہیں نکال سکتے تھے? یا آگ پر چل سکتے تھے یا نہیں چل سکتے تھے? تو دین کے نام پر آدمی کا پیٹرول جلاتے رہنا آپ کو پتا جب ڈہلی لینڈنگ کرنی ہو تو جہاں کا پہلے فیول جلاتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ میں پوری چکر کاٹتا رہتا تو یہ لوگ اصل میں آدمی کی صلاحیتوں کو اس کے فیل کو جلاتے رہتے وہیں چلے کٹوا کٹوا کے ایک ٹام پہ کھڑا رکھ رکھ کے سار کے بلٹا لٹکا کے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ اس کو آرام کر دو اس کو حرام کر دو یہ ہے بائیں طرف موڑنا بائیں طرف موڑنا کیا ہے اب یہ جو عیسائی دین سے ہٹے تھے تو وہ بائیں طرف ہٹے تھے رہبانیت جو میں نے تیار کی تھی اللہ نے کیا فرمایا راہ بنی یا تا عبت ماں کا تب نہ اللہ وہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے کو راہب بنے تھے وہ دشمنی میں نہیں بنے تھے انہوں نے کہا اس بدن کی دشمنی چل رہی ہے اللہ سے اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو یہ وہ کرتا ہے کہ جب دشمن کو کچھ چلنا ہی ہے تو پورا کچھ لو وہ لے لو کھا کے جنگل میں سے اب اتنے نہیں ہیں بدبو آ رہی ہے جوے چل رہی ہیں تھوڑا کھاتے ہیں بہت ماں باپ کو نہیں ملنا یہ چاہتا ہے نا ملنا میں تمہیں ملاتا ہوں چالیس سال ماں کو نہیں ملے ایک ساتھ ہے دو سال ان کی ماں جب وار کے بار دھکے کھاتی وہیں تڑو تڑو کے جان دے دی نہیں نکلے نکلے بھی ہے جب وہ تو ماں کو کوئی تھرڈ پرسن بن کے ملے یہ نہیں بتایا میں تیرا بیٹا یہ سایت کے واقع تفیموں دوران میں اس کی بڑی تفصیل ہے کبھی دیکھیں آپ اسی آیت کے زمانے میں غالباً تفصیل میں ہو گئی تو وہ دائیں طرف ہٹے تھے کس طرح اللہ اللہ کی رضا چاہنے کو لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں تھی اللہ کی رضا جس چیز میں ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے بتا کر گئے کوئی دوسرا آدمی اٹھ کر اب یہ نہیں بتا سکتا کہ آج کل اللہ کو یہ پسند ہے لیکن اللہ کو صبح کے دو فرق پسند کوئی آدمی کہے چار پڑھ لو ازا تو ہی ہے نا دو ہر کو گئے چار سجدے زیادہ ہو گئے سڈے ہی ہوئے نا گالیاں تو نہیں تھیں پیچھے لیکن اب وہ پہلے دو بھی نہیں ہوں گے وہ پہلی نماز بھی, بھی نہیں ہوگی اب تو اللہ کی رضا جس میں ہے وہ اللہ کے رسول بتا گئے اور اب وہ وہی کا چینل وہ اب بند ہو گیا وہ جو تین صحابی آئے تھے جن کے اندر نیکی کا جذبہ مشتعل ہوا ہوا تھا دیکھیں یہ جذبہ جو ہے نا یہ بدی کی شکل میں بھی مشتعل ہوتا ہے اور نیکی کی شکل میں بھی اس کا ٹائرا ٹوٹ جاتا ہے وہ سراط مستقیم کیا ہے کہ یہ متوسط رہے قالنا تم عمر دیکھنے کا پتا کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی کی ہے کیا کرتے ہیں رات کو اب دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ پڑھیں سنت آپ کو یہ نہیں چلے گا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتا نہیں چلے گا کہ ایکسٹرا آڈی نئی شخصیت ہے انسانی استطاعت کے اندر جا کر حضور کی عبادت ہے پچاس ہزار نفل نہیں پڑے گیارہ رقم پڑی بہتر ایک رات میں تین دن قرآن ختم نہیں کیے بارہ سال پانی میں ایک ٹانگ پر کھڑے نہیں رہے الٹے نہیں لٹکے اس لیے تو حضور کو پتہ تھا کہ مجھے کچھ لوگوں نے فالو کرنا ہے انہیں حکم ہے کہ جو تمہارے نبی کرتے ہیں پتا بھی ہو فالو ہم تو میں وہ کام کروں جو میری امت کر سکے حضور نے اپنی استطاط سامنے رکھ کے زندگی پر کام نہیں کیا اپنی امت کی استطاعت سامنے رکھ کے کام تو میری امت کبھی یہ کرنا ہے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ حضور کی تو عبادت بڑی نارمل سی ہے جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے رات کو پچھلے چاہے رکتے ہیں عبادت کرتے ہیں پہلے سوتے بھی ہیں اور روزہ نقلی روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں تار کر دیتے ہیں اور نو بیویاں تو بیا کو وقت رہی ہیں ان میں سے ایک نے کہا حضور کی کیا بات ہے حضور تو اللہ کے نبی ہیں نہیں تو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوگا ٹائم لگانے کی اللہ کی قسم میں کبھی رات کو سوں گا نہیں عبادت کرتا رہا دوسرے نا میں کبھی بھی نہیں کروں گا مرادی کے کانٹینی روزہ رکھوں یعنی ناغا نہیں کروں گا روزے میں تیسرے نکال کر میں شادی نہیں کروں گا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے روزہ متاحرا نے بتایا کہ اس طرح تین آدمی آئے تھے یہ انہوں نے بات پوچھی تھی میں نے بتائی انہوں نے یہ اس پہ اور چلے گئے آپ نے انہیں بلوایا پتا چل جاتا کہ وہ دائیں طرف جھک گئے اور مجھے ان سے کام لینا ہے تو آپ نے بلایا یہ تم ہو جنہوں نے یہ کہا یہ, یہ جی خیال جگہ دیکھو انی اللہ, اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ارب تکی لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اگر میں ہمیں چھوڑ بھی دیتا ہوں یعنی نفلی روزے نے کہا میں نے سننا نے کہا میری سنت ہے من رون سنتی ہے جو میری سنت کو ناپسند کرے گا اس کو اوبر رول کرے گا مجھ سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرے گا میرا امتی نہیں ہو سکتا نیک ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہو گیا <تصفح> ہو لیکن میرا امتی نہیں میں لائی جان میرا امتی تو وہ ہے جو مجھ جیسا ہوگا بچے بھی پالے اس امتحان میں بھی پڑے بیوی بھی اس کی ہو اس کے خرچے کی بھی فکر ہو ان کے بھی تقاضے ہوں بیوی اور ماں کا جھگڑا بھی ہو اور سرات مستقیم و تنا ہوا رسا بھی ہو جس میں ہمارے جوان چلتے رہتے ہیں کبھی اماں یہ کہتی ہیں کبھی دیدی یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے وہ رکاوٹیں ہیں کہ وہ لازمی پرچے ہیں جو دینے ہیں تو کامیاب ہونا ہے ان کی ایک سیریز ہے جو میرے وہاں خطبات جمعہ میں ان پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ مومن ان پرچوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرے ایک بات دوسری بات یہ کہ اس میں سب سے پہلی میری اپنی پسند ناپسند ہے سب سے پہلے میں خود اپنے اوپر یہ دیکھوں کہ مجھ پر کون وہ جو شیطانی پسارش ہے جو یہ نل ناچ و وہ جو میرے اندر بھی ہے ہر آدمی کے اندر ہے جو بھی انسان ہے ان کے بارے میں میرا کیا رویہ اس کے بعد ذاتی پسند نا پسند اب میں یہ چاہتا ہوں بحثیت انسان کے نتیجہ جلدی نکلا ہے کلا بل خدو نلا کھولنے والے انسانا جگل سوری گم انسان جلدی میں جلدی کے مادہ سے بنا یعنی کہ انسان جلد باز ہے سہری کم میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی آیا خبر کرو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا نتیجہ فورا نکل آئے اس کے لیے طبیعت میں یہ رغبت آتی ہے کہ اگر طرح سے اس طرح ہو جائے اس طرح سے اس طرح ہو جائے تو نتیجہ جلدی نکل آئے میری محنت سفل ہو جائے جب جبکہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ دین آئے نہ آئے غالب ہو نہ ہو ان کی دعوت میں جیون تیک نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ دین میں سے یہ یہ, یہ, یہ چیزیں ڈراپ کر دو تو ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں نان ابھی فال زال کا فد رو کابر عالل مشرقین ماتد روح ملئی یہ جو کھاتے والے ہیں نا شیطان کو بھی خوش رکھتے ہیں رحمان کا بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں ان کو یہ تیری پوری دعوت ہے نا یہ بڑی ناپسند ہے کابورا بڑی بھاری ہے ان کے لیے کیا وہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں دنیا چاند پر چلی گئی ہے یہ چودہ سو سال پندرہ سو سال وہ پرانے والا سولہ سو سال والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائے لیکن کیا فرمایا فالے کا سا ہوا نبی دعوت پورے کے پورے کی دینی ہے فالا آتا کا اس کے ٹکڑے نہیں کرنے آتا ہے یا نہیں آتا اس میں کامیابی ناکامی انسانوں کی ہے اللہ کی کوئی نہیں ہے ہم نے سارے نبیوں کو یہ بات کیا کر دے دی تھی اگر گیو اینڈ ٹیک کر کے دین کو نافذ کرنا ہوتا تو شاید نوح علیہ اسلام بھی کر لیتے کچھ اس میں سے لوڈ شیڈنگ کر کے پھر تو وہ بھی کوئی اتحاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی دعوت ہوئی کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی کے کام میں کچھ دن ہم آپ کے رحمان کی کر لیتے کیا جواب دیا جاتا تھا اللہ کم دین و کم دین یہ نہیں ہو سکتا کم کما مرتا فرمایا کرتے تھے باقی سب کے ذمہ تو اللہ نے استطاعت لگائی ہے میرے ذمہ کہا کہ جیسا حکم دیا گیا سمجھ لگی آپ کو لوگوں سے کہا جا رہا ہے استطاط نبی نتیجے کیا کہا جا رہا ہے جیسا حکم دیا گیا رادا حضور کہا کرتے تھے کہ میرے لیے تقام ہے اس طرح جس طرح رب چاہتا ہے تب تک ان کماؤ مرتا بلا تک چاہے ان کی خواہشیں اور ان کی وہ جو چاہت ہے اس کی پیاری مت کرے آپ تین پورے کا پورا سامنے رکھے آئے گا تو پورا آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھا دین آئے گا تو نقصان ہوگا پورا دین آئے گا تو پوری برکات اور فیض اور اپنے نتائج ساتھ لے کر آئے گا تو لوگوں کے اندر اس کی خوب بڑھے آپ دیکھیں زیاد صاحب کے دور کا جو اسلام آیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنہ نصیب کرے ان کی کوتاحیوں کو ماف فرمائے اس کا کوئی پریکٹکل فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا پریکٹیکل نقصان یہ ہے کہ وہ جو رومانس تھا ہم لوگوں کا کہ اسلام جب آئے گا تو پتا نہیں کیا ہوگا وہ ختم ہو گیا پہلے تو آئیڈیل تھے نا وہ دور ہمارے فاروق رج ضلع کروں کا ابوبا کے دیگر ضلع ترقی تو اس نے آ کر ہمارے اس رومانس کو کم کر دیا ہے تو جب آدھا اسلام آئے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوں گے بنسبت اس کے فائدے کی اس لیے کہ اسلام کا ایک حکم دوسرے کو فالو کرتا ہے پہلا نہیں ہوگا تو دوسرے کے فوائد ظاہر نہیں ہوں گے اب اسلام پہلے یہ کہتا ہے کہ معاشرہ پاک کرو شہوانی خیالات سے سوسائٹی پاک کرو عورتیں اندر رکھو کپڑے پورے عورتیں پہنے صحاشی روکو اور پھر بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے ان تمام بیریر کو توڑ کر تو اسے پتھر مار کے مارو اب اگر آپ وہ سنگسار کی سزا رجم کی سزا نافذ کر دیتے ہیں لیکن ساتھ آپ نے وہ پی ٹی وی پر خانہ بھی کھولا ہوا ہے لوگوں کے جوانوں کے جذبات کو بھی آپ ابھار رہے ہیں پیٹرول کو آگ بھی دکھا رہے ہیں تو پورا معاشرہ سنسار ہی ہوگا نا ہم یہ چاہتے کو جیون تیز ہو جائے اللہ کا دین غالب ہو جائے ہماری وعدہ ہو جائے جماعت نے یہ کام کر دیا فلاں نے یہ کام کر دیا تحریک نے یہ کام کر دیا تنظیم نے یہ کام کر دیا لیکن ہم اس چیز کے مجاز نہیں ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت لے رہے تھے تو ایک صاحب نے نماز کی بیت لے لی روزوں کی بیت لے لی لیکن جب بات جہاد کی آئی تو انہوں نے کہا کہ حضور اربوں سے میں لڑوں گا لیکن میں کیسر و کچرا سے نہیں لڑتا آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر ایمان نے جوش مارا پھر اٹھا حدود میری بات کر لیں عبادات کے بعد اس نے جب پھر بات کی جہاد کی تو انہیں کہا میں عرب کے ہر قبیلے سے سرخ ہو یا وہ کالا ہو میں جہاد کروں گا لیکن میں رومی اور ایرانیوں کے خلاف نہیں لڑتا دیکھنا منافق نہیں تھا نا آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اسلام پر شرائط رکھنے کی یا اس میں کوئی گنجائش دینے کی اجازت نہیں دی میں اس کا مجاز نہیں ہوں مجھے تو یہ بیگ لینے کے لیے کہا گیا نہیں آپ پوری دیر دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو بیٹھ جاؤ بیٹھ دے تیسری بار ہوتے ہیں پھر انہوں نے پوری بات کے حضور آپ میں لڑوں گا ان سے بھی لڑوں گا پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں دیکھیے پہلے یہ بات نہیں کی حضور نے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے محلات تمہارے قبضے میں ہوں گے تم ان کی عورتوں سے شادیاں کرو گے تم نے لیا ان کہ وہ ناقابل کون ہے ناقابل شکست کون ہے کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا میرا دین وہاں تک جائے گا بلکہ کوئی خیمہ اور کوئی گھر کا نہیں رہے گا جہاں تک یہ دین نہ جائے تو کمپلیکس کمپلیکس کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تو حضور نے تو کوئی نہیں نیگوشیٹ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر دس شرطیں مان رہا ہے ایک کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں دوسروں سے تو اچھا ہے ہم اس چیز کے مجاز نہیں حضرت اللہ علیہ السلام نے ساڑھے سال محنت کی ہے لیکن ان کی ایک دن کی تنخواہ بھی اللہ نہیں کاٹے گا ایک دن کا دل بھی نہیں کاٹے گا کہ ساڑھے نو سو سال میں کیا کیا بات صحیح کی ہے تم نے کوشش کی تھی نا ہم اگر یہ آدھا پادا اور یہ ٹیڑا میڑا اسلام لے بھی آئیں گے تو منہ کالا کریں گے جب اللہ یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے خود بھی آؤ دعوت بھی پورے کے پورے کی دو اب آپ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے میاں صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک اپنے اس ایکشن کو کنڈیم کر دیں کہ ہم نے سود کو جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا یہ ابھی کی بات ہے ابھی جب یہ بات چل رہی تھی کی تو ان کی طرف سے ایل سی آ رہے تھے جاول ہق صاحب آ رہے تھے تو قاضی صاحب نے اپنے لیڈر سے یہ کہو کہ شریعت کورٹ کے سود کے بارے میں فیصلے کو اس نے چیلنج کیا تھا اخباری بیان میں کہے تو میں نے غلط کیا تھا اور میں اس پہ پیدا کرتا ہوں انہوں نے کنڈم کیا کیوں کنڈم کریں ان کے سارے کارخانے اسی طرح چلتے ہیں میں کو پسند کرتا ہوں بحثیت پاکستانی بحثیت مسلمان کیا فرق ہے ان میں دوسروں میں سب سے پہلے وہ کردے رائٹ آف کرانے کی جو پالیسی تھی وہ انہوں نے شروع کی وہ سارے جاگیردار تھے پیپلز پارٹی کے اندر یہ بینکار تھے سارے فرمایا کار تھے رائٹ right, آپ کی بیماری آپ وہ اخباروں کی فائل لے کر دیکھیں انہوں نے شروع کیا اگلی بار جب وہ آئے تو انہوں نے بھی استعمال کیا آپ مجھے یہ بتایا میاں صاحب میری آپ کی پسند ہے لیکن کیا اللہ کی پسند ہے آئیڈیا میں وہ کتنے شب سے پہلے کہا کہ پاکستان سود کے بغیر نہیں چل سکتا می کے وزیر خارجہ نے کہا سات کائیں کاٹ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جن انٹرز ہو جائے اب جماعت کو تین سیٹیں ملتی ہیں پھر دس مل جائیں گے لیکن میاں صاحب آ جائیں گے تو یہ جو پچھلے پچاس سال ہم نے محنت کی ہے اور یہ جو ہمارے لیڈر نے جیلیں کاٹی ہیں اور سجائے موت کی سزا پائی ہے وہ میاں صاحب کو اوپر لے جانے کے لیے پائی وہ نہ آئے نا ہمیں یہ تین بھی نہ ملے منہ تو کالا نہیں نہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے دین میں کسی کو ڈسکاؤنٹ دیے نہ آئے کسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک دن کا جب بھی اللہ نہیں کاٹے گا کہ بھائی تمہاری جب جدوجود کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا ہمارے ساتھ جو کنٹریکٹ ہوا ہے وہ لانے کا نہیں ہوا کوشش کا ہوا ہے انسان اللہ ماشا وہ ان اسے اس کی صحیح دکھائی جائے گی ہمارے اندر ایک سولیزن ہے کہ ہم مرد ہیں عورت ہمارے اوپر کیوں آئے اس کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے ہم میاں صاحب کو اس لیے لانا چاہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ عورت آ جائے گی اور ہم مردوں کی نہ کاٹ جائے مسلمانوں کی نہیں ہم مردوں کی نہ تک جائے ورنہ کوئی فرق نہیں ہے دونوں پارٹی یہ اسلامی سوچ نہیں یہ مرد کا تاصد ہے اس کی ہم جماعت کو جو قربان کریں اس خون کو کیوں گاؤں پر لگائیں اس خون کو کیوں بیچ گاہ میں لگائے نہیں آتا تو نہ آئے میرا اسلام ساڑھے نو سو سال نہیں لا سکے ہمارے تو بھی پچاس سال ہوئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہماری پسند میں یہ پسند کرتا ہوں اپنی پسند کو ذرا اسلام پر پیش کریں دلائل دیں آپ کہ آپ کی سوچ کے پیچھے کہیں کوئی دوسرا ادا تو نہیں چھپا ہوا اب آئی تو منیتا ہوا سے بات کریں تو سب سے پہلی ہینڈل میرا اپنا نفس اس سامنے اس کی سوچوں کو چیک کرنا اس اسے مسلمان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے باقی چلا گفتگو ہوتی رہے گی الحمد للہ رحمۃ